صورت نفسر کا کافرون کے سب البشارت المنین اللہ من آداہی جو اللہ کے دشمنوں سے بیکار کرتے ہیں ان کو بشارت ہے. کس کی اور نصرت کی فتح کی اذا جا نصر اللہ والفتح خلاصہ بشارت فتح پرائے صلی اللہ علیہ وسلم جا نصر اللہ والفتح بشارت فتح مکہ میرے عزیز صورت کا نام صورت نصر بھی ہے اور اس صورت کا نام صورت تودی بھی ہے کیا الوداع کرنا حضور الوداع ہو رہے ہیں اللہ کی طرف جا رہے ہیں جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی فتح مکہ سے کیا پہلے نازل ہوئی اور اس کے اندر خوشخبری ہے کہ مکہ فتح ہو کے رہے گا پہلے نازل ہوئی اب یوں کرو جی اعزاز نصر اللہ بشارت لکھے فتح مکہ کی جب آ جائے مدد اللہ کی آ گئی آ جائے آگے آ پیشین گئی ہے جب آ جائے مدد اللہ کی اور مکہ فتح ہو جائے اور دیکھے تو لوگوں کو داخل ہوتا اللہ کے دین کے اندر جاؤ در جاؤ اور سب بے ہم دربے کا فرائے زدائی حضور کے فراض میں سے یہ ہے کہ پاک تصبی پڑھنا ساتھ حمد رب اپنے کے سب نمبر ایک حمد نمبر دو واسطر ہو اور استفار کرتے رہو نمبر 3 ان کان طبا اس لیے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں مہربان ہیں یہ تو اس وقت ہے کہ بطور پیشین گوئی کے اور اگر بعد میں نازلی جمہور کا قول وہی ہے تو پھر ایزاب امن عز ہوگا جب آ گئی ہے مدد اللہ کی اور فتح اور دیکھ لیا تو نے لوگوں کو دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اب ماشاء اللہ دنیا کو چھوڑو ہمارے پاس آ جاؤ دنیا کو چھوڑ کے اب تصبی تحلیر میں مشغول ہو جاؤ تو اب حضور تصبی تحلیر میں مشغول ہیں یا نہیں تو حیات الانبیاء ثابت ہوگی نہیں اب تصویر تعلیم مشغول ہو جاؤ اے سمجھ میرے بن جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو جب یہ سورت پڑھی گئی نا صحابہ کے نے خوشیاں منائی لیکن حضور کے چچا تھے نا حضرت عباس وہ رونے لگے کسی نے کہو بوڑھے کیوں روتے ہو اس نے کہا حضور جانا چاہتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب کام مکمل ہو گیا میری طرف آ جاؤ میں اس لیے رو رہا ہوں سورت اتوی ہے